قاتل. امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر وافیت سے ہوں گے جی الحمد للہ آپ حضرات کی دوافیت سے, سے ہوں ترتیب کے اندر ہم نے صفحہ نمبر پینتیس سے ناقص کی کچھ تعلیمات پڑی تھی امید ہے کہ میری آواز آپ ساتھی تک صاف انداز سے پہنچ رہی ہوگی جزاکیا چوتھا سی آواز جس کی آج ہم تعلیم پڑھیں گے دعائیں اصل میں دعائی و تھا واؤ علماء کے ایک طرف کسرہ کے بعد واقع ہے لہذا دو والے قانون کے مطابق واؤ کو یا سے بدل دیا تو سے کیا ہوا دو کیونکہ دال آئن واؤ یہ ماتا ہے جمع مذکر ماضی مجمول کا سیرا ہے اصل میں دو بروزن فوئی لو تھا تو یہاں بھی دعائیہ والے قائدے کے مطابق واؤ کو یا سے بدلا اور پھر یا کا ضمہ ما قبل کو دیا اور یا کو گرا دیا تو دعائی وو سے کیا ہو گیا دو اور دوائی نہ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پہ صرف ایک ہی تعلیم ہوئی ہے کہ واؤ کو یہاں سے بدلا ہے ید او فیل کا سیزا ہے اصل میں ید او تھا دشوار تھا تو اس کو گرا دیا تو ید او سے کیا ہوا ید او ید بروزن یف صرف یہاں پہ کیا تبدیلی ہوئی ہے یدعو والے قانون کے مطابق واؤ کے ذمہ کو جو ہے ہم نے گرا دیا اصل میں تھا ید اصل میں ید نہ تھا واؤ کا ضمہ گرا دیا پھر واؤ بسب اجتماعی یاد اونا رہ گیا اس کو میں ابھی آپ کو لکھ کر بھی سمجھاتا ہوں یاد اونا جن غائب یہ اپنی اصل پر ہے تو دیکھیے میں نے اس دن یہ عرض کیا تھا کہ جو مدہ اور لین حروف ہوں گے تو ان کے پڑنے کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا جو ہے محسوس ہوگا کہ شاید وزن جو ہے وہ ویسے نہیں لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ واقعی یہ وزن اصلی ہے صرفی ہے اور حرف اصلی حرف اصلی کے مقابلے میں اور زائد زائد کے مقابلے میں تو دونا بر وزن یا تو دیکھیے یا کے مقابلہ میں دال ہے دال فا ہے آئین کا لما ہے اور وا لام کلمہ ہے نون آخر میں جمع مونس کی علامت ہے سمجھ آ رہی ہے نا تو اس کو آپ اپنے پاس اگر اوپر نیچے کسی کاغذ پہ لکھ کے دیکھیں یاد او نر وزن تو بالکل متحرک کے مقابلے میں متحرک ساکن کے مقابلے میں ساکن زائد کے مقابلے میں زائد اور حف اصلی کے مقابلے میں حرف اصلی آئے گا ٹھیک ہے ہاں ید اونا جو جمع مزر غائب کا سیوا ہے یہ اصل میں کیا تھا يدعونا. یہ اصل میں کیا تھا ید اونا بر وزن یف او تو یہاں سب سے پہلے واو کا زمہ گرا دیا اب جب واؤ کا ذمہ گرایا تو دو واؤ ساکن جمع ہو گئے یاد اونا اور ان میں سے پہلا ساکن ہے تو اس کو گرا دیا تو یاد اونا رہ گیا صرف اتنی سیز کے اندر تعلیم ہوئی ہے تد واحد مونس حاضر کا سروا اصل میں تھا تد اوینا بروزن تف اولینا تنسورین ٹھیک ہے نا یہ باب نصر انصر سے تن سورینا کی طرف چنانچہ واؤ پر کسرہ دشوار تھا لہذا آئین کلمہ کا ضمہ ہٹا کر واؤ کا کسرہ اس کو دے دیا اب بھی ساکن ہے یا بھی ساکن ہے با کو گرا دیا تو تد نہ ہوا پاؤ کو گرا دیا تو تد نہ ہوا یہ دیکھیے تد عی نہ اصل میں کیا تھا تدین تھ آئینا سننے کیا تھانازن تف اولی نن سین کی طرح تو واؤ کی حرکت نقل کر کے مکمل کو یعنی آئن کو دی گئی ہے یہاں کے سب سے پہلے تو تد آئینہ سے کیا ہو گیا اب افواؤ کو شاطن کر دیا اور واؤ کی حرکت خطرہ کلمہ کو دے دی تو ای یا بھی ساکن ہے پڑھنا بھی ذرا دشوار ہے اب سب سے پہلے ہم نے یا کو کو یا سے تبدیل کیا کیونکہ واؤ ساکن ہے اور اس سے پہلے کسرا ہے تو نیادن والے فائدے کے مطابق واؤ کو یا کیا اب دو ساکن جمع اور پہلا ساکن لگا ہے اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا تو تب اوینا او سے تب اینا یو مختصر سپارین بھرنے سے یہ اس حالت میں پہنچے ہیں یدھ آ مزار مجہول کا سیاح اصل میں یدھ آ وہ تھا بہت آسان تعدین ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے کے اندر جو ہے تیسری جگہ میں تھا اور اب مزارے میں چوتھی جگہ میں ہے تو وا کو یا سے بدلا اور پھر بہ والے قانون کے مطابق یا کو علی سے بدلا تو یو آیو اور پھر اس سے یو ہوا ی آد آئیو اور پھر اس سے یو تئین واحد حاضر مجبور کا سیوا مزار میں تھا کو یا کیا پھر یا متحرک ہے اس سے پہلے مفتو یا کو علی سے بدلا آج میں اصل میں صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ وقت تقریباً ختم ہونے والا ہے تو پڑھ کے ہم آج آپ کے سامنے پیش کرتے اگر کوئی دشواری پیش آئے تو وہ پھر انشاءاللہ اللہ اگلے سبق کے اندر میں آپ کو سمجھا دوں گا لکھ کر بھی اور آپ نے صرف اس کے اندر یہ غور کر کہنا ہے کہ کون سا قاعدہ جاری ہوا جس کی وجہ سے یہ تعلیم ہے ٹھیک ہے تو دعین دوبارہ دیکھیے واحد حاضر مجہول اصل میں تو داوینہ دا تھا وہ کو یا کیا پھر یا متحرک ہے اور اس سے پہلے مفتو تو یا کو علیف سے بدلا تو دائنا ہو گیا اب دو ساکن یعنی الف اور یا جمع ہوئے تو الف اس کو گرا دیا تو دائنا رہ گیا لم ید اصل میں لم دو تھا تو شروع میں لم جازمہ ہے تو آخر میں ہر فی جزم کی وجہ سے گر گیا و سبب جزم کے ساکت ہو گیا تو لم یاد رہ گیا اصل میں دا تھا واؤ کسرہ کے بعد کلما کے ایک طرف واقع ہے اور آپ نے دعائیہ والے قانون میں پڑھا دوائی واسے دعائیہ تو یہاں دو کو یا سے بدلا دا ہو گیا اب یا پر زما دشوار تھا تو یا کو گرا دیا یہاں وہی بات یا کو گرایا ہے نون تنوین کو نہیں گرائیں گے ٹھیک ہے نا دو ساکن جمع ہوئے یا اور تنوین زما کو گرایا تو یا ساکن ہوا اور تنوین نون ساکن باقی ہے تو دونوں میں اجتماع ہوا اور یا جو کہ مدع ہے اس کو گرا دیا تو داعین سے دائن ہو گیا مد بہت ہی آسان تعلیم اس کی کہ اصل میں مد تھا دو وہ جمع ہوئے ایک کو دوسرے میں دوام کیا مد اول ہو گیا تو اگلے سبق کے اندر آپ نے ذرا واحد مونس حاضر مجہول ان کو ذرا اچھی طرح دیکھ کر آنا ہے اسی طرح يدع. ان کی تعلیمات انشاءاللہ دوبارہ کریں گے باقی افراد پڑھ کے آئے اور پیچھے سے صرف تبیر مزارے معروف اور مزہ بلاتا ہے یا بلائے گا وہ ایک مرد صیغہ واحد مذکر غائب بحث اس بات مظہرے معروف اور یو دلایا جاتا ہے یا بلایا جائے گا وہ ایک مرد صیغہ واحد مذکر غائب بحث اس بات ہر مظہرے مجہول تو اس کو آپ ترجمے کے ساتھ ذرا تمام سیو کو دیکھ کر آئیے گا انشاءاللہ شاء اگلے سبق کے اندر اسی پہ تھوڑی سی بات کریں گے اور یہ دو تین سیوں کی تعلیمات آپ کو تحریر جو ہے لکھ کر دکھائیں گے اور پھر انشاءاللہ اللہ سبق پڑھیں گے اجازت چاہوں گا السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ